کی جاند دیکھی مولاك رفيقا آمنت بالله صدق الله مولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يصلون على ایوہ صلو علی و سلمو تسلیم جنہوں دروت پاک آئی آواز نہ زک شوق نہ پڑھو سلا دو سلام السلام السلام علیکم گیا سیدیا خاط من والا سہاب گیا پیرزادہ میا محمد معروف احماد دیگر سننی مسلمان پراؤ السلام علیکم ہم دو سنا درو ختم و آل ہی تحیت سنا تو دعا ہے رب العالمین نفس و شیطان شیتان فتنیا تو محفوظ فرماوے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے جناب دس گاؤں دے اندر پہلی مرتبہ حاضری دا موقع حاصل ہویا ہے جناب کے سامنے مختصر وقت دے اندر جہاں تک ہڑتال نچا جس موضوع تے گفتگو گا۔ اس کا ان ہے روہو بدن روہو کیونکہ انسان اپنی اگر صحیح خبر ہو جائے تو اپنے خالق کا پتا چل ہے اور جسان او اپنی زندگی کے مقصود آ جڑا اپنے آپ سے بےخبر ہوگی نا نہ انہوں خالق دی خبر تے نہ انہوں اپنے زندگی دے مقصود کا پتا لگتا ہے اس روحانی محفل دا جلسے دا مقصد یہ ہوتا ہے انسان د فکر و عمل کی اصلاح ہو جائے اصلاح ہی مقصود ہے اگر اور کوئی مقصد ہو تو اس نکال دینا چاہیے مقصد صرف یہ رکھنا چاہیے ہوں ہی ٹر جانا آخو نا سمجھ ایک نہیں ہوتا سا پیا بھئی یہ جی ناد خان پہلو یہ مطلب فلم کا گا سنتے ہیں تے مگرو ناد سنتے ہیں پھر دے اسے جناب نا سر بنا چنگی نات جڑی پہلے گا سنا مگروں نہتا سنا میں کوئی گانے سر نہیں سنا شیر بھی سناوا گا تو ان شاء اللہ اپنی شرمو حیال ہی سورج سنا بے شرم سر تو بچائی آمین مین تھوڑا تھوڑا نال سپرے بھی میری تکریر چلتا رہتا بھی تاکہ سنڈیاں سنڈیاں جڑی نئے مردیاں رہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی آ, اس واسطے کیونکہ امریکن سنڈی اجکل فصل کافی لگی کھڑی کڑی ہوتی ہوں مڑے جسل نہیں بچیاں تو مندہ کت بچے بے جی بندے فصلیں ہی نہیں بچیاں انہاں نو امریکن سنڈی لگی کھڑی کڑی جی. مڑ بندیاں ساڈا کی حال ہوتا <تصفح> اس واسطے بارل تبجو گل سمجھنی ہے جتنا دیر بہن ہے روح تے بدن کا مسلا ات کرنا تسان یہاں دو چیزوں تو بنے ایک روح تو دوسرا بدن تو بدن سا زمین چو بنیا تے روح سی تو آئی جب گل سمجھ آئے تے کی آخنا ہے بس یہ سبق یاد رکھا بدن سڈا بنیا زمین تے روح کتوں آئیے آسمان تو <Kthansman> <Kthansman> رونو اللہ دی روح اللہ تبارک جسم کی سواری سوار روح آلہ چیز بدن ادنا چیز روح باقی رہن والی ہے جڑا جسم ہے یہ فنا ہوا ہے جس مک جنا زمین جانا ہے, کیرے جانا ہے مگر روح نڑے نہیں کھانے روح ہمیشہ رہیے جے عذاب والی روح ہو رہی ہے جے سواب والی روح مول مولا سونے دیا نعمت چاہیے یعنی جانور والی روح جی ہو جانم والے پاس اس تر اسی ریت ہمیشہ وہ الاپ ہمیشہ رہے گی تے چنگی روح او ہمیشہ اللہ سونے دے انعام رہے گی تو یہ چوپا پوترا بےسورا نارا باری آرام نار بیٹھا تسا صرف گل سنو اس نو سمجھ کے اپنے جناب دل چا بٹھاؤ تاکہ میرے اتنا سفر کر کے آن دا مقصد بھی پورا ہو جائے اس جلسے دے خرچے دا مقصد بھی پورا دا تو جاگر دا مقصد بھی پورا ہو جائے تو مولا اے کائنات نے دو چیزاں چیز جوڑیا آپس چند دن واسطے جنہیں چر جڑیا رہدی سمجھو زندگی دنیا والی دنیا والی زندگی جنہاں چر روح آسمان بھی زندگی جدو جسم چیز بھی زندگی ہے جدو مر کے قبرا نو جانا اس ویسے بھی زندگی ہے میدان, ماشر, جنت دا کچھ بھی زندگی ہے لیکن انہیں فرق بڑا گلنا بڑا تو مولا کائنات نے انہوں نے دونوں نو جویا جنا چرک کٹھے جڑے رہنے گے اُنہ چر ایس دنیا, دی زندگی نارا سا رہنے دنیا دی زندگی کی دی زندگی نسا قائم رہنا جدو یہ وکرو وکر ہو گئے دنیا کی زندگی مک جائے گی مڑ اگلے جہان زندگی شروع ہو جائے گی ہوں روح آلہ ہے روح آلہ ہے جسم ادنا ہے. روح باقی ہے جسم فانی ہے جسم جڑا ہے ختم ہو جانا ہے روح ہمیشہ رہنی ہے جسم ایتو بنیا ہے وہ غذا بھی زمینجیاں کنکا جو بھی تسا وج جناب بیجتے دے کردے دے رہے نے اس جسم دی غذا ہے روح دی غذا نہیں رو آئیے دی, دی, دی مخلو کے لباس بھی اتوں ہی بنتا ہے آپ جڑی رو بیجنے ہیں اس رو ہی لاس بن کے آ جنا پولیسٹر اجکل نکلیا پھر نوا کپڑا ترقی آفتا جنوبی نے جہاں اگ ل جائے تے اے بندے نال چبل ہیر جی رانجے چمبل جاتی ہے جی اے ترقی آفتا جڑا کپڑا ہے نا یہ اتو بن کے آیا ہے اس سے زمین دی مخلوق کے تے بندے دے جسم جا رو ہے اے آسمان تو آئیے دا لباس بھی مولا نے آسمان تو ہی بیجنا ہے خال کے تعنات نے روحے رضا تی سپارے کلام نبی پاک دا دین اسلام بھیجے روح دی غذا ذکر خدا روح دی ذکر مستفا روح دی حضور دی تابے داری روح دی غذائی تکوا پرہیزگاری اے انسان دے رو لباس ہے جس دی روح ننگی ہو جاوے وہ اس کپڑے ر کے بھی بے شرم ہوں دی, جی دی روح لباس مل جائے نہ تکوے پرہیزگاری کا بندہ ہمیشہ شرموحیاں تو ہن مولا کا روح جسم لڑایا نو, نو سمجھنا ذرا گورنم ان دون اللہ نے رلایا اسلام جڑا ہے اس سوار پہ سواری دونوں کا خیال رکھتا ہے مگر اسلام کی اصل نظر جہی ہے نا زیادہ وہ روح سے رہی جسم سے اتنا ایک ری جتنا ایک جسم روح کی ضرورت پوری کرتا رہے یعنی یہ جی سمجھو کہ اسلام دا اصلی مقصد روح بچانا ہے تے روح دی حفاظت فرما ہے جسم جڑا ہے اے کیونکہ سواری ہے روح دی تے اے صداوی اسلام ضرور خیال رکھتا ہے مگر مقصد نہیں ضرورت فقط اصل مقصود جڑا ہے وہ اسلام دا روح کئی مذہب ایسے نے جنہ صرف روح دا خیال کیتا جاندہ ہے کیا جسم دا نہیں کئی ایسے نے جنہوں جسم دا خیال کیتا جاندہ ہے مگر روح دا نہیں اسلام ایسا مذہب ہے جس جسم دا وی خیال ہے تو روح کا بھی مسلم ہندو جہے نے وہ جسم دے چلے کر کرتے جسم نو نکا دیں جسم دا کوئی حق نہیں پورا کرتے ساری زندگی عیسائی کے پہلے رحب ہوتے سن وہ وکرے جا کے جنگل چہ رہے سن سار. ساری زندگی ہونا اتے انہیں کوئی حق نہ پورا کرنا جسم کا اور اسلام جڑا یہ درمیانہ مذہب اگریز جڑے نے صرف جسم کا خیال رکھتے ہیں یوٹی جڑے صرف جسم کا خیال رکھتے ہیں روح ہے ہی دشمن روحانیت ہے ہی مخالف نے نہ انہوں نے نزدیک کوئی اخلاق نہ ان کے نزدیک کوئی دین کوئی شاید وہ قائل نہیں وہ جناب صرف اس جسم کی اجاشی بدماشی اسے اس کائل نے اسلام دونوں چیزوں کا خیال رکھتا ہے جسم کا بھی روح کا بھی دونوں کا خیال رکھتا ہے درمیانہ مذہب ہے درمیانہ مذہب ہے سبحان اللہ نہ حدوں اگاں لنگ ہے نہ حدوں پیچا رہ گیا ہے یہ درمیانہ مذہب ہے اسی واسطے اس درمیانے مذہب رو اللہ تعالی نے نبی پاک واسطے پسند فرمایا ہے تو گل سمجھنا ہوں بلی اور, اور روح جیڑی جی جسم کا سوار ہے دی سواری ہے دنیا تے رہ کے روح جسم تو بغیر نہیں کچھ کر سکتا سک دی اور جسم بغیر روح تو کچھ نہیں کر سکتا حدیث پا کے ہے قیامت آمد والے دہڑے روح آے گا الزام لاگ گا جسم دے یاد لا یہ کو چھ من لے گیا برائی والے جسم آخ گا یا اس روح کو کو چھ من لے گئی میں کسی کام کا سو نہ مٹی سن سڑکے جا اسلام کی حکانیت تو سونا رب ویکو چاہے تو سارے نو ختم کر دے میں. جڑا سوال کردہ پیا ان اس مکا دے لیکن اللہ سونا اے ہمیشہ ہر سوال دا جواب دینا ہند بعد جا مرضی پیا کرے گل سمجھنا جی اج کل مکا اٹھا مکا پہلے جواب مگروں جن جواب نہ اسلام ہمیشہ ہر گل کا توڑ جواب جاب ہے اسلام ایسا مذہب ہے کوئی سوال نہیں جواب نہ اسلام دوں ہوں ان حدیث پاگ کے مطابق فرمایا جدو روح تے جسم ایک دوے دے الزام لاؤ گے نا تے اللہ سونا فرماوے جواب دے وے گا دو مانو رب آکھے گا دسو ہک بندہ ہوے اکھوں اک ہو لنگڑا دو دے آخ بھائی یار کنو تروڑ جا پل تروڑ جانا باغ دو دوسرا کرنا مشورہ لنگڑا آکے میں تر نہیں سکتا مگر مینو دستا ہے اللہ اکھے ٹر میں سکنا دستا نہیں تو لگڑا آدھا اے مشورہ کر کے بھئی میں تیرے موڈیا سے بہ تو ترتا جا تو میں تین راہ دستا اک لوڈیا سے جناب لگڑا بہ جنگڑا راہ دستا اللہ فرماوے گا روح سے جسم ہر دسو یہ مجرم کاؤن تھی آخر ہو دونیں مل روتے جسم دونیں مجرم سابت ہو گئے اللہ فرمائے گا تی برابر دے جرمدار جی جسم تنگڑی تسی سراہ سارے اگو ٹرتا ہوں سہذا دونیں مجرم جسان دونوں جانم پایا جاونا اس ادیس تو سابت ہوا کہ جسم سوار سواری ہے اور روح اسے سوار جب سوار تے سواری ہے تو ہر گل سمجھنا سواری نہ تے سوار واسطے منزل تے اپڑنا نا اکھا ہو جاتا ہے تے جی سوار نہ ہو سواری کس کام کی تے سواری محتاج سوار دی سوار اگوں ہوئے چنگا جی موڑا جاسی سواری ادے مڑتی جاسی سواری بھاوے جن مرضی ہوئے نا سوار چنگا ہوئے ہوٹ کہ نہیں لنک مرضی اترا گھوڑا کبر آیا ہوئے نا جے جی سوار اتنے چنگا چون بیٹھا ہوئے نا آپ سارے وٹ کٹ کے سواری نیتے نہ پا لے گھوڑے کھوتے جو بندے سوار ہوتے ہیں جمدیا گھوڑے سکھ کتنی آ سوار ہی سکھا دن ٹور کیورنی نسا کہ مقابلہ کہ میں کرنا تو بہلی گل سمجھنا ہوں اسلام دا مقصود ہے روح دی صفائی کرنا کیوں جے روح دی صفائی ہو گئی تے جڑا جسم سواری ہے نا یہ نو موڑ دی جاسی سی ادے جو روح پی گئی چنگے پاسے روح طلبگار مولا دی بن گئی مڑ سواری کو اپنے مولا والے پاسے لے جاوے گی ج جی مدنی پالی دی آشک دیوانی بن جائے گی مواری بھی گملی والے جاوے گی سونے محبوب سرکار والے لے کے جاوے گی فرما آخرت وے لے کے جاوے گی اللہ باد شریف مولا نے سڈے دینے اسلام جسم کا بھی ضرور خیال کیا ہے یہ نہیں آخر ویاہ نہ کرو جاؤ جنگل جا بہ جانا چڑھ دو پینا چھ دو مگر اس سواری نو اپنا منسوخ نہیں بنا یہ نہیں کہ چوبی گھنٹے اسے ٹھنڈ کا ہی خیال رہے اسے جسم کا ہی خیال رہے ہاں یہ ہر ویلے دھیان رہ جائے اس پالنے نہ لگ جاوے اپنی روح جی اصل سوار ہی نکل جاوے سوار مر جاوے سواری مر گیا اللہ دیا بندہ تبجو فرما اس واسطے اسلام جسم دا ضرور خیال رکھتا ہے مگر یہ ضرورت تو ودن نہیں دا اسے واسطے اسلام نے نقصانی نو لگام پائی ہے نبی پاک سرکار دی جسم نو رکھی حضور, دے حضور دے صحابہ اللہ دے ولی اس جسم دی ضرورت پوری کر دے او نیت ضرورت جسم دی پوری کر کے مگر اصل خیال اپنی لوہ کا رکھائی توجو فرما ذرا اے روح من جنوں آدھے من کی دنیا ایک تن کی دنیا من کی دنیا ہوں سمجھنا ذرا اسلام جسم دا ضرور خیال رکھد مگر ضرورت تو ودن نہیں دین ضرورت تو اگا نکلنے پاوے تو اے پھر خیشات کے پچھے پہن دیا پہن دیا اے جنگر جدو ڈنگر بن گیا نہ حرام دی تمیز نہ حلال دی ہر کتے حلال گوشت سٹو تا جی مردار سٹو سے کھا جا وہ دوسرے نرداشت نہیں کر سکتا ایک ہڈی دو کتے نہیں کھا سکتے لڑ لڑ کے ہڈی رہ جاوے گی وہ اپنے کان سر پاڑی کھڑے ہو گے جی جا بندہ میرا جسم کا خیال رکھے گا وہ کتے واگ ہریس بن جاوے گا کتے وال جانور والیاں آ, آ جان گیا اس خنزیرگوں بے گیرت بن جائے گا جی خنزیر چرت نہیں ہوں انگریز اپنے تن کا جو خیال رکھتے ہیں روح کا خیال نہیں رکھتے انلیز بھی کوئی نہیں بہن کی بھی کوئی نہیں ہلار کی بھی نہیں حرام کی بھی نہیں وہ جانوروں سے بد تر زندگی بسر پیک کرتے ہیں دھرتی کے اسی واسطے وہ نہ وڈے کا خیال رکھ نہ چھوٹے کا خیال رکھ ماں جناب نہ استاد کیلکی پڑھائی منڈے استاد ہے جی اصل تو روزانہ کٹنے پنڈ کی گل ہاں ایسا اپنے استاد روزانہ مانگنے میں آخیا سد کے جا اس پڑھائی استاد کھڑی کیوں؟ اے بیلی سارے تن والے جی نا اس روح تے من والا مسم و نو بھی تے رکھ کے تاج سمجھے گا قربان جانا توجہ فرناؤ حضرت سیدنا حضرت سمام جڑے امام غزالی دے امام, امام بخاری دمام امام مسلم, دے امام امام مسلم دے امام او حضرت امام شافی شگرد حضرت امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ جہ امام بخاری دے استاد نے امام شافی دے شگرد نے غوث پاک میرا پیر یارویں والے امام نے حضور امام احمد بن امبل رحمت اللہ علیہ شگرد حضرت امام شافی نے اپنا کرتا دیتا دھو دی خاطر امام احمد بن امبل کرتا دھویا سومن تو فار ہوئے پانی ماسوس کر لیا ارادہ جی تھلے رودبی ہو جاوے گی استاد دیکھ کڑتے کے پانی نو تھلے روڑا تے محل تھلے جاوے گا بے ادبی ہو جاوے گی سوچ سوچ کے امام محمد بن ہمبل رحمت اللہ علیہ سرکار نے دے دی پی استادے میل ہوئی دس لاکھ کنیا دے گل سمجھنا اسلام روح والا مذہب ان ماں محمد بنا بلدی روح کیتا صاف نبی پاک دی تعلیم حضور دن دے دل دے دے چا پیتا استاد کڑتے دی محل دا پانی تے اس مار پانی نار ہوئی برکت ایسی دل دماغ کھل گئے تے اس ذہن کھلن دی برکت ہوئی دس لاکھ دی سم کنیا منہ آخنا سوکھ ہے لاکھ لاک حدیس زبانی حافظ بن جانا اج کل دن نا کمپیوٹر آئے پائے کی آئے پائے میں آرف علی شاہ صاحب دامد برکات و ملالیا دیاستان نے شریف ٹھے تقریر پیا کرا تے میرے تو بعد ایک پروفیسر اس آخیا بچتی صاحب بڑا خلاف پیا بولتا کل کمپیوٹر نے ویکھو ہر شے کمپیوٹر چاہی پائیے. اے اے پی ایلاف پیا بولدی جی؟ میں اتو پھر مڑ کے تے جا سپی فڑیا میں کہ چلیا تو میں ہی بیان کیتا ہے کہ اج کل پہل ہدیس آدیا سن سینے ہو گئی نے کمپیوٹر پہلا کتنے آدیا سن تو ایمان در دسو یہ قرآن حدیث کمپیوٹر واسطے آیا ہے یا تیرے میرے واسطے آیا ہے آیا اللہ دین اصمیا کمپیوٹر جانے <laughs> साइर छाता करो आखिर की मैं हर बंद कं के उप्यूटर ट्रैक्टर आई बैटरी क्योंकि उनके वास्ते बिजली चो चाह मोड़ बत्ती पैदा करने वास्ते ट्रैक्टर आी बैटरी चाहिए पत्ता लगा मान हो मान दलाम मगर पई हो तो उस तो अद मान का कंप्यूटर من جدو کنڈ چوی گھنٹے پیا نا بارہ چکیا جاتا میں دشمن تباہی سگے ان کمپیوٹر چ رکھتے خدا کی قسم کر گیا نا پہلا دینا کمپیوٹر آپ آئے میں عارف علی شاہ صاحب دامد برکات و ملالیہ دیاستان نے برواڑا شریف ٹھے تقریر پہ کرا کر میرے تو بعد ایک پروسرکیا چیشتی صاحب بڑا خلاف پہ بولتا سی اج کل کمپیوٹر نے ویکھو ہر شے کمپیوٹر چی پیے ایلاف پیا بولدی جی؟ میں اتو پھر مڑ کے جا سپی فڑیا میںلیا میں کہ اج کل پہل ہدیس آ سن سینے ہوں آ گئی نے کمپیوٹر پہ سن تو ایمان نل دسو یہ قرآن حدیث کمپیوٹر واستے آیا ہے یا ترے میرے واسطے آیا اصا مڑ آیا اللہ दीन जाने ते कंप्यूटर जाने जानेसा एडे रख छो पता की करो की? मैं हर बंदे देना कंड्यूटर दे ट्रैक्टर आई बैटरी क्योंकि उनके वास्ते बिजली तो चाहिए मुड़ बत्ती पैदा करने वास्ते ट्रैक्टर आी बैटरी चाहिए पत्ता लगा हो جدو بلام مگر پی ہوئی نہ چوی گھنٹے چکیا جاتا <تصفح> <تصفح> <تصفح> میں دشمن تباہی آگے نو کمپیوٹر تو خدا دی قسم کر کے نا پہلا لکھان حدیس حضور دے گلاموں کے سینے محمد رحمت اللہ ادب ادب کتوں سیکھا سدب سیکھا سی جا سی روح والا مدا پہ جی نے روح امام بن بنمبل دی پاک صاف کی امام احمد بن رحمت اللہ عدب اور خدا کے بندے پڑھائی ہے جسم ایمان دسو کو اور مقصد ہے کہ نہیں صرف ایک ہی مقصد ہے آج آ نمبری جا بل نہیں جہاں صرف دوسرے پڑھا جاوے وہ کوئی علم نہیں. زہر نیری زہر. تیری آزادی نو برباد کر دے گی تیری روح نو برباد کر دے گی زہر فرمایا جی تانے علم ہو پڑھ جہاں ٹکر واسطے نہ ہو محمد عربی سرکار دینا ہو بال فرما دنیا کوہ پھر مارکائے روح بدن پے دنیا کو ہے پھر مارکا ہے مار رو رنگو نہ کی وضاحت کر د میرے کملی والے سرکار جنہ چیر تشریف نہیں سڑیا ہے دے دی دی دے خدا کی صرف جسم والے بیلی سن انہاں دا جناب جاگنا بھی ڈھ واستے سونا بھی ڈھ واستے کھانا پینا سارا کام واسطے اور روح تو بے سم سم اس واسطے جناب ہر ویلے جگہ جگہ پکائی سن اپنیا عزتوں ویچ دے سن پیسے کی خاطر رب تو بے سن ڈنگر تو بعد زندگی بسر کر دے سن میرے کمری والے سرکار تشریف لے آئے جدو حضور آئے سرکار نے کے لوگوں روح دا پتا دسیا روح دی خبر دتی روح دا علم دوہ دی دا, دا دین دتا دی جی روح صاف ہوندی گئی ہی وہ جسم دی ضرورت ضرور پوری کرتے سر مگر جسم دا جناب جسم نو مقصود نہیں سر بنا دے جسم دے پیچھے ہر ویلے نہیں سر نی دے ہر ویلے خیال اپنے روح دا رکھ دے سر وہ برکت ہو گئی جتے, جتے نبی پاگ کا اوے ادب بھی گیا اتنے رحم بھی پھیلتا گیا انسانیت بھی دی گئی دی دی ہلال آ, آ گیا بے شرمی دی جگہ ترم آ گیا دی جگہ پہ علم آ گیا کھرے دی جگہ تور آ گیا <تصفح> دی جگہ ور آ خدا دیا بندہ توجہ فرما یاد رکھ لے جناب اے حجی علم جیڑی جناب تعلیم بنا دے گا ہر جانور والی صفت پیدا کر دے گا اور جدو بھی دنیا نو امن ملتا ہے میرے نبی پاک سرکار دل ملتا ہے کیوں اس واسطے جب चंगा हो जाए मुड़ सवारी भी आपे चंकी हो जाती سوار برے پاس لوگ گاڑ سواری نہیں کڑو سکتی سوار روح مر جائے روح مرضی اگلے لہ جی توجہ فرما جناب جی ہاں یہ بندہ جڑا جانوروں تو بہتر ہو جائے خدا کی قسم یہ بندے واسطے جاگنا جڑا ہے وہاں نقصان ہے بدر کو فرما کہ چاہتے دعا کر میرے دعا کر وہ بادشاہ ظالم سی بدر فرما دعا منگوے فرما نے یا اللہ اے ہمیشہ ستا ہی او بادشاہ بزرگا میں تین آخر دعا کرے چنگی دعا میں چنتا رہا آپ نے فرمایا چنگی دعا کی نام مراد ہے بگیانگی ستا رہے بکری کے سکون رہ میری گل سمجھے کی نہیں سمجھے اور یاد رکھنا ہے جی یہو جہاں بندہ بن جا جی ایمان دسو بال یہ جس والا بے کون سی یہ سرف تن جوگے ہی من کی دنیا تو بےخبر ہوں میں اصل تین رات دسنا گل سمجھنا اسلام آ روحوں ایسی سوچ دس سوچ فکر پہ جی بہ مرنے تو بعد قبر آنی تو بعد ہشر آنا حشر جا کے رب اگے پیش ہونا ہر پیڑے کام کا حساب دینا ایمان دس جدو یہ فکر پہ جائے کہ اسان حساب دینا ہر وی فکر دل سوار گئے ایمان دس مڑ کم میاں شیر محمد شرک پوری <تصفح> <تصفح> والے آپ ہو گئے کہ نہیں امام حسین والے ہون گے کہ نہیں ہودر <تصفح> ویخلا دیا بندیا صحابی ادرت ابدر دس سرکار دے فرما نے اصا کملی والے حبیب سرکار دے جنا دیا اٹھا کے قبرستان لے گئے جنا رکھ سرکار سلام نزوری فرما نے میں ہزور باغ سرکار ہزور قبر دھٹ کے رو لگ پہ اترو بگا وگا وگا خیال سرکار نے قبر پھیون چڈی آ فرما نے بےلی او ایس دن کا خیال رکھا کرو دن واسطے عمل کریا کرو کیونکہ جیوں دے کی جال یار دی جیوں دے جال یار سال ر چ لونی اور جنا چر آخر نہ پڑے ربف نہ ہونا چر روح ساف نہیں ہوں روح پلیت رہی ہے جب روح پلیت ہو جسم تو پلیت کم نہیں کرا ہر ویلے بہے کم کرا ہے کیونکہ روح اصل ہے جسموں کی سواری ہے گل سمجھ ل میرے کملی والے اسی واسطے اسلام اچا مذہب ہے کیونکہ اچی شہ ہمیشہ خیال رکھتا ہے روہ جسم نہیں بن سکتا روح دے دی جسم نہیں ہو سکتا اسے کملی والے دا قرآن پڑ کے وے اول تو آخر تک تین فکر آخرت دی نظر آئے گی حشر دا رب ڈر تین دہا رہے گا کیونکہ جنہیں چر رب دا ڈر نہ پیدا انہ چر بندہ بندے دا پتر نہیں جی بنتا ان ڈنگر ہی डर कम ही करता रहा जे मालूम हो जा जिथे जिथे त جی جناب لوگ لوگ پولیس بنا پہ سمجھ لو خدا تو بے خوف پیک کرتے لے تیری آخرت قبر حسر برباد پہ کرتے لے دو جہان برباد پڑے اللہ باہر گاہ جدو بندہ جانا ہے ندی پارک سرکار سچے دین مدر مدرسے جدو سدرسہ خالص پڑھائی ہوٹا پکا لیے مڑ خنزیر ہرن بڑ ہرن جڑے وہ خنزیر بن جا خنزیر پلیت جگہ ہوں گا ہرن کو بھی پاس کر دلیت کر دا دیا بندے دم سمجھ شراب کا برباد دین بھی تین بےدینی والے پاس لے جائے گا جتنے خالص دین میرے کملی والے کا ہوگا ڈنگر تر جاوے گا فرشیا کا رشک بن کے واپس آوے گا حضور سرکار فرما نے جس بندے صاف ہونا پاک ہونا ہوگا تو کیا نفس دا سرکار نے ول دسیا فرمایا ہمیشہ سمجھے رب میرے نال رب میرے آپ سڑک ڈرائور لنگ کہ تے تو گانا میرے خیال دا ڈرائور آخ شام دا ٹائم ہے لائی مغرب ویلے بھی یہ شرم نہیں پی آتی گانا لائی مغرب کے ٹائم نہیں ویکن دیا میںک جی یہ مطلب ہے کوئی گاڑی کے حرم ہونے واسطے کوئی وقت دا مطلب ہے اگے پیچھے جائز مگر ویل حرام ہو جہلی آ سڈے بزرگ فرما نے واسطے ترائے عقیدے فرد نے واسطے ترائے عقیدے ترے عقیدے فرد نے ایک عقیدہ یہ رکھنا فرض ہے کہ گناہ ہر وقت حرام ہے بولو کی ذرا <سؤال> بولو نا ایک <سؤال> دوا ہر تھان تے حرام ہے اور تیسرا ہر کسے تے حرام ہے یہ ترایا کیدے جڑا نہ رکھے مومن ہی نہیں ایمانو وہلا بھی چاہ جا سمجھے سرگی عر گاہ حرام بعد گوں کھا دی جاؤ مکالا بلی جاؤ جی میں سورے سورے کل جناب وہ جن دکان کھولی ہوگی نا کجری کجرا والی وہ جن ویڈیو آدھے ویڈیو سنٹر سینٹر یا دکان نا جتھے بھی جاؤ نا سور سورے ہوے گی تلاوت دکان کھول دیا انہیں تلاوت لا دینی دے نمبر تیئر بدلن لائن جی گیئر نہیں بدل دے ہوں اگلا گیر مڑ نات خان یاد جانا اگلا گیر ہلی ہولی حرام خوری والا اگلا گیر وٹنا ہے تو مڑ کوالی یاد آ رہا ہے بھائی لال ہوں نات بھی ہے دم دما دم دم دما دم دم جائے دو ہوں اگلا گیڑ بدلے گا موڑ سارے کنجر خان چوتھے گیئر جو لگنا ہے گلی شام تک بئیمان رہی میری گل سمجھی ایمان ہے کہ نہیں ہوتا پہلا قرآن سبدے ساری دہار سور جہان پیار سننا راب نال دا کھیڑے رب بھی دے نا دا, دا, دا میں جیرنا کیا کرد آ بھی چوبی ایک گھنٹہ قرآن سے تلاوت چکا دتا چوبی گھنٹے چترے سارے گھنٹے شیطان دے تے ایک گھنٹہ राममाना जिम्मे टीवी मैं एक कहता जी टीवी तिरावट भी आता भी आई आखिया मैं तो गल सुन किसी नखो भी तेरे प्यो असा एक घंटा कपड़े भी वन सुन पवास जनाब चीजा भी वन सवनिया खावना मुठ मरोड़ा तेल मालिश हर शाय करा ایک گھنٹے تو بعد چک لو گے تو ترا تروی گھنٹے مارا گے ایماندار داش نو گوارا ہے اج دی خدمت کوئی اپنے پیو کی کراے گا یار کمال چلو چھو ایک گھنٹہ چل تروی گھنٹے تےوی گھنٹے خدمت ایک گھنٹہ لر گوارا ہے نے. اچھا دونیں گوارا کوئی نہیں اچھا ادرو دوم گوارا کوئی نہیں اپنے دین اسلام تے ساری غیرت شرب و حیا نوی گھنٹے روڑنا ہے پیا پیا مارنا ہے. ایک گھنٹہ خرام دی تلاوت رب نو راتی کیتی بیٹھے یاد رکھ یا رابطہ شیتان کی ملاوٹ نو گوارا نہیں یا میرا بل کے رہو یا شیطان دا بل کے رہو کی سمج رب نمج کو پاک ذرا بھی ملاوٹ برداشت کروا میرا رکھا کرنا نبی اللہ علیہ وسلم سرکار سانو روحانی مذہب دتا ہے روح پاک والا مذب دیتا ہے حضور فرما نے جنہیں تسکیا کرنا ہوئے میرے اے سمجھے رب, میرے لالے. رب میرے تو گل پہ کر دسا میں اس بیلی ڈرائیور نے کہ خدا دگرے ویلے گانا حرام نہیں ہوتا گانا ہر وقت حرام ہے میں تین دس نا گل اصل تے ڈر رب دا ہے جیڑا رب تو نہیں ڈرتا وہ وقت تو کی ڈرے گا کئی بیلی اور باقی اچک رب دا جو پتا کوئی نہیں کوئی مسیت تو ڈر ڈرن دے بھی دو طریقے نے کئی تو مسیح گناہ تو ڈرن گے تے باہر کری کہ نہیں ایک مجھے آ کے بولیں بھی اچھے مسیح بھی جھوٹ بولتا کوئی شرم نہیں آج مسیت یار باہر نکل کے اللہ تو تو مسیح کئی سمجھ گئے ایک جگہ گناہ حرام سے باہر جائز مکے حرام مدی حرام سے پاکستان جائز ہویا ایتھے جی میں مرمی پیا مکال عمل نہیں کچھ نہیں آ سکتے مدینے بھی شرم کار. کیوں بھی خدا مدی مست ہے باقی ارتھا خالی نیرہ مولوی کے دے گناہ حرام مینو ایک مولوی جی، چشتی صاحب مسئلہ میں کیا کہ جھوٹا امام ہو نماز ہو جاندی. کہ جی جی صاف پیچھو جھوٹیا کی کھڑی ہو تو موڑو ہو جاندی ہاں <laughs> پیچھو میں کہ با جیت مستا کھڑے ایمان سچا ہوئے جی اجی روح اجے فرشتے جی میں مختلف بئیمان ملے کڑے امام آج ایمان جھوٹ مولی گنا کرے ساری دنیا ٹوٹ کے پی پی اخبار مولوی پکڑا گیا آئی کڑی ہوتی میں کیا یہ دسو بھائی مولوی کی خبر لگی کھڑی ہے باقی کسی کی نہیں لگتی مولوی لکھان تے اون دی خبر لگ لاکھ دا لاکھ مکالا ملکی کھڑا ہے جی دی اون دی تے سارا کچھ پر ہوئے دی خبر نہیں لگتی معلوم ہویا یہ قوم سمجھی کڑی ہے کہ دین حضور دا صرف مولی آستے وے تے یاد رکھنا جڑا حضور سرکار دی شریعت نو صرف داڑی والے واسطے فر سمجھتا ہے اپنے تے نہیں سمجھتا دا ہزور دونکہ دا وہ سمجھتا کہ ہزور کی تابے داری صرف مولی تر دے تے ایمان ماں دسو حضور دی تاش فرما برداری ہر امتی دے فرد یا پھر مولی جا حضور دی تاش فرما برداری فرض نہیں سمجھتا سارے ہاں تصے مولی داڑ والے دا ہافل حاجی سمجھتا ہے حاجی جھوٹ بولے تو دلے ہو جان حافظ جھوٹ بولے دوالے ہو جان عالم جھوٹ بولے دوالے ہو جانے آپ سارا دن بولی او تو کوئی پرواہ نہ کرے مجھ لے حضور دا دیزوریاں ہزور کا جن سر مالیاں سمجھے گا تو حضور تو آپ مولوی باقی دا سارا عملہ وہلا ہو گیا تو حضور سرکار دی امت تو باہر پہ جانا تو تینو سمجھ نہیں پی لگتی یاد رکھ میرے کملی والے دا امت ہی اہ ہوگا کوئی ہو خان ہو سو ارائی ہوے جٹ بیٹھا ہوا ہوا نبی پاک سونے دی فرما برداری نو اپنے فرض سمجھتا دا ہوبے داری کسے خاص تولے واسطے فرض سمجھتا ہے جائے دوبارہ کلما پڑے کرے رب دی باہر گاہر تاکہ مولا ایمان دی دولت فرماوے اللہ فرما من رسول اللہ. اللہ فرما نبی آج فرما لاتے آ بندے مار پہ کرنا میرے کملی والے سرکار نے جڑا دین سلام دوحانی مزہ بے روح کا ہی خیال رکھتا ہے کیونکہ جب روح صاف ہو جائے میں پھر ایمان میرے گل سچائی دی دے نہ گوائی مڑ تو منیا جی جی دل نہ منے میرے منہ سے مار دے جی میرا لحاظ نہ کرے جی میں کوئی کلاشن کوف نہیں لے کے آیا بھائی کہ نہیں میں مولوا بلی نہیں بلیاں درد کتا بھی نہیں بن سکتا میں تلے ولی دان ہے لا خوف ہونا ال ہم ولا ہوم جہ دنو نہ انہوں خوف ہوئے گا نہ اللہ دا ولی لا خوف ہوں کلاشن کوف نہیں ہوں ولی لا خوف ہے کلاشن کوف جی سات ادو کلا شرکوف ہوتی مڑ پجار ہوئے پیر ہو رہی تے آخر جناب میں لا خوف میں آخر جی حضرت پر خوف بن جاؤ تو مڑٹم بم رکھنا پاؤ جی جی لا خوف کا مقام ہے بھائی چی کلا شرکوفا تو بغیر قدم نہیں حضرت دے تے جی خوف والے بن جان تو مرچے کے کم سجے خبر مزائل رکھنے پاؤ سن ولیاں دے دل دا ساتھ داں مینو قسم دو لال شریک دی فقیر نے بڑے بڑے میدان ویکے نے بڑے بڑے میدان مارے نے لیکن سونے مولا دا جو خوف رہا ہے تو اس سونے کا ہی پتا رہا ہے پرواہ تک پسٹول نہیں رکھا چریچی نہیں رکھیے جناب گلا جتھے میدان چ کر کے آ گیا نا جیب فکیر کلا کٹ دتا اتوں کوئی پٹ نہیں سکیا بس تی سمجھو میرے جٹکے لفظوں جار مول بھی ساتا جا ای جناب جی گلایا ہے میرا گلان سادیاں نے لیکن جتھے سادی گل ہو جاتی ہے نا ات فیشن والا ویلی کوئی بھی نہیں نکلوا سارا یاد رکھنا ہے جہاں ایڈے ایڈے اترو جناب ٹوپڑ ایڈے ایڈے ٹوپڑ اگ رکھے ہوں جناب اترو جناب کاٹن جناب جی حساب کتاب جناب جدو آؤ پتا لگے بھی آ بلے بلے بلی بڑا بندہ پیا ہوں ادرو ویلے شا جے فکیر آئے نہ سیدا سادہ ہوئے اللہ کا فکیر سیدا سادہ ہی آپ قسم خدا دی آ جب ما جے کترے سل یاد کر گئے جب ما جے کترے آگے جب جب خبرے سے دریا کر دیا اور پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا ارلا شریف کی فکیر نے بڑے بڑے میدان دیکھے بڑے بڑے میدان مارے نہیں لیکن سونے مولہ کا جو خوف رہا ہے اس سونے کا ہی پتا رہا ہے نہیں پرواہ کی تھی, میں اج تک پستوال نہیں رکھا چریچی رکھی جناب گلا جان چکے آ گیا نا جیت فکیر کلا کڈ دوں کوئی پٹ نہیں سکا اج تک تی بس تین سمجھو میرے جٹکے لفظوں تو ساخار مول بھی ساتھا جا میں, میں گلہ ہے جی جناب جی میں گلان میریا گلک جی گل ہو جا فیشن سادگی یاد رکھنا ہے جی ایڈے ایڈے او جناب ٹوپڑ ایڈے ایڈے ٹوپڑ اگا رکھے ہوں نے جناب اترو جناب ہی کاٹن پھر جناب جی حساب کتاب جناب جدو پتہ لگے بھی آ بلے بلے بڑا بندہ پیا فکیر آدھا ہوا کا فقی سیدھا سادہ ہی آپ قسم خدا دیتے کر ایمان دسنا یار گل ایک پاسے بڑے سائنس دان دی قبر پٹو دے پاسے حضور داتا گنج بخش دی قبر مبارک کھولو ایمان دسو اندر محفوظ کہڑا ہونے کا تا ضمیر کی ہے آدمی ترقی وہ کر گیا سائنس دان سے وہ بچارا بابا سیدھا سا ایگیسدان جہازوں میں بہن والا وہ اندر جناب فلیکٹی ہوٹل بیٹھا ہونا اندر کمر کھولو تھے فلیکٹی ہوٹل چناب گڈیا اتنے تے چیاب کتاب پڑے جناب ہو گیا جی براب ات تے حضور دا عاشق غازی المدین موجہ لینا ہوئے خدا و سائنسدان سرا نا بچارا جسم والا سی جسم دا خیال رکھتا گیا تے وہ اتھو گیا مرد گیا تے کیرے کا ختم ہو گیا زندگی نفس والی پسند کی نبی باغ دی پسند والی نہیں گزاری فکیب نے سونے نبی پسند والی زندگی گزاری ہو جی مر کے بھی جیوں دا جے میرے کملی والے نے فرمایا حضور نے فرمایا کملی والے سرکار نے فرمایا جاگ بعد گناہ نہیں کرتا مر ہے رب سونا مٹی نو فرما نی مٹی سا تابے دار آیا یہ کھامنا نہیں जिसमों का माहौल कबर के अंदर रिताई कबर होती हमेशा जी रही है खुदा दे बंद मत समझी बंदा मर गया मुक गया ना ना रूह चंकी होूह चंकी रही हो सरकार देन बरेजगारी वाले रूह रही हो मर के जाने चंगे बीबिया के नाम रल जाती है रूह होवे जनाब इतने पलीत हो इधे जिसमू ہمیشہ پال رکھے جسم روح اپنی کا خیال ہزور سرکار دے دین دیتا کی تافے داری نہ کی روح اپنی مردہ کیتا کیا ہو تو ہٹ کے گزارتا اے مر کے جانا رہتا رہنا ایے را مگر انہیں دونوں دے رہن اندر بڑا فر گئے اللہ فرما وَله وَسُلَ فولائك م الذيين نا الله وَعَلَم مِ النَّ بين وَيدين وَ وَسْوم رفی اللہ فرما ہے جڑے بندے اللہ تلا رسول مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں فرما برداری کرتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا کوئی عام کتاب دا حوالہ نہیں دے رہا اللہ فرما ہے جڑے بندے اطاعت دے جب کرتے ہیں رب رسول دی پوری کرتے ہیں اپنی دی نہیں اپنی دی نہیں اپنے سنگیاں دی نہیں اپنے محلے دار دی نہیں بلکہ اللہ رسول دی مرضی جڑے لوگ پوری کر نے یا کرتے ہیں کی کا محل لدینا رکھنا وا جم والے لوگ نے یا مولا کہڑے انام والے نے فرمایا مینن بھی سدی کی نشاد سوال اور رب قرآن آئے قرآن آئے رب رسول دی مرضی والی روح والی بسر کرے نا رو گزارے نا اللہ اللہ کے فرمایا نبی صدیق شہید سالے ولی چارے قسم دے میرے پاک بندے دنیا قبر بھی یہ بھی یہ بات سمجھی بن را مریا بندہ بخو بخو گیا نا حضرت سیدنا بلال حبشی دا نام سنیا ہونا ہے اکبال کس کے رومی فنا ہوا اللہ دی گھر والی رون لگ پی وی واہ ویلا وین پا کے رون لگ پئی حضرت بلال فرما میرے نی چلیے رو باکو نیاک خوشی کا دیا کیوں نلکا گدم محمد صحب اسا کل جا کے نبی پاک دے حضور دے ملنا ہے. نبی دے حضور دے ملنا ہے فرما میرے پاک سرکار اپنے صحابی نو ملک یمن و روانہ فرماو گئے کس سورت گئے غلام گلام گھوڑے کے پیچھا آخ نامدار میں گھوڑے کی لگام فری کیور بندہ بیٹھا دور وی پی گڈیاں بسوں کے اگے بھی ہوں مڑ کی لکھا وی آئی اس کا کی مانا ہوں ویری امپورٹنٹ پرسن مانا ہوں گا سمجھ آئی کہ خون من کان ہے سو کا او کما کال اس کا مانا ہے جہاں میں ہوں پڑیا مان پی میں حدیث پاگ پڑی بے لا دمانے وی آئی پی ساری قوم وی آئی پی بڑی سمجھنا ہی تو دیکھو तवजो करो मेरा हरीश पाक का तर्जमा नहीं आना नहीं आना वी आई टी का फट आ गया साढ़े सटे सैकटरी साहब ने एंजमेंट लाया आ, मैं सुन दसा प्या नाता भी शेर भी पढ़ते सरते आखिर इंग्लिश आम दिल तंदन आए पास पैजा तो कबलीवाले आए पास किजा होनी है हजूर इंग्लिश नहीं کملی والے سرکار اربی پسند سا لیا اربی جنت اربی قرآن بھی حدیث بھی ہزور فرما دے عربی زبان پیار کرو میاں شیر ربانی رحمت اللہ والے کا نام سنیا نا شرکپور شریف ایک باؤ آیا نا آپ نے پوچھا باؤ کی کرنا ہے آخ جی میں بی پڑھنا آپ نے قرآن کی عکایت کچھ فرمایا ہوں ترجمہ آتا جی کوئی نا آر ہوں فکیر اللہ خر گل آ ہو فرمے مڑ بے لیا لائے لائے لگریز رسول پڑیا کر ہوں وی آئی پی نکیا جدرا یہ مان آ مطلب بہت اہم شخصیت بہت اہم شخصیت کیوی جی بہت اہم شخصیت جیو ہوتی گئی انہیں بوٹ پالش کرا ہوتا ہے انہوں ستن پوا ہوتا ہے کہ نہیں دہڑی من ہور گی بوا کھولے ہوٹن والے ہو, او دی ہو, کے ہو سارا جی. جی گل ایک پاس اکسے مدینے کا تاجدار ایک پاس مدینے دے تاجدار اربی لجپال گریب ناراض منسار غلام گھوڑے دے دوار آکار ہاتھ گھوڑے دی مہارے کملی والے سرکار نے دسیا وی آئی پی کلچر میں پیروں میں رگڑ دتا ہے ادھر غلام دے گھوڑے دی لگام تھن والا حضور نے میں جس کو لفظ کٹ میں من ہوتا ہے انتہائی اہم غیرت شخصیت شریف ہزور فرما ویبر ہونا کستے آرام ہے تکبر شیتان کیا یا مستفا نے اور چلیا دا تیرے آئی پی سور خانہ سارا جناب مگر آیا ای زلیل کمار ہونے پیا اے ورنا حضرت سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی او جن اپنی روح صاف کی جن اپنی نفس ناریا آپ جدوں بیت المقدس فتح ہو رہا ہے جنگ ہو رہی ہے فاروق سرکار گدے مبارک گدا سوار ہوئے جدوں بیت المقدس دے نیڑے پہنچے نے نار بیلیاں سوٹ پیش کیتا گھوڑا ترکی پیش کیتا کیا تے سوار ہو وہ ہوو کپڑے پاو ملک شام دے دشمن عزت پائی کپڑے سواریاں نہیں پائی حدرت فاروق اعظم سبحان اللہ اور سونے محروب سرکار پڑے ہوئے جن سور بکر دسفا تو او فاروق غلام حضرت فاروق آزم واروباری سواری تے سوار ہوں نے گلام سواری سے بٹھا نے فاروق اعظم خلیفہ وقت بادشاہ ادی دنیا دا مہار ہے واری آ جان دی خادم دی خادم مہار فرد فاروق اعظم اتنے سوار آتے نے جدو بیت مقدس دے نیڑے پہنچے نے گولہ مارد کی حضور مہربانی فرماو تسان اتنے بیٹھو نو خادم نو حکم فرماو اے سواری بھی لگام پھڑے آپ فرما نے نہیں اسا اسلام آئی آجلی نہیں فاروق فاروقیا مہار پھڑ کے جدو بیت المقدس کے لیے پہنچے نے عیسائی کے پہدری نکل آئے بیت ال مقدس تو باہر ویک لگو یہ آ مسلمانوں اے تو خلیفہ خلیفا پی پیاؤں ہے کہتے ہاں جی ساڈا بادشاہ ہے کرتے کہ بادشاہ بنا چڑتا ہے مقابلے کی سارے ضرورت ہے ہی بغیر لڑائی تو ہر شاید یہ سبرد کر دیئے تو عزت رہ جائے گی سب در کی کی پتہ دین اسلام کی؟ تو پتا دی یہ مولویاں دا پار ہے پار مولویا کا فضر ہے جا دے سر رکھنا ہوتا ہے چکے مولوی مولوی جانے دین جانے سانو کی لگے مولوی جی اس قوم کی پتہ دین خود ایک طاقت ہے اسلام تیری روح کو صاف کر کے وہ طاقت عطا فرماتا ہے جو طاقت حضرت اسرائیل میں نہیں جو طاقت سیدنا سبریل میں نہیں کتنے بیٹھا ہے تو تلیا قربان جا متو فرماؤ میں کرنا جد روح مسفا ہو جائے بندہ مریا بھی جیوا ہے حضرت غازی المدین نہ سنیا غازی المدین خان دے پتر پھر کے نبی آیا کیونکہ روح صاف ہندی عشق مستفا سلطان العارفین رفی فرما لیمان سلامتی وئی دعا کرو زندگی کرولیے کم لگ جائے آمین تو سمجھنے زندگی اللہ نے مٹی ہے جرو الناستے کس لیے منجی بیجتے مر جاؤ کس کن لاؤں مر جاؤ ہاں جی کس منجی دے مر جاؤ کسی کسی نے جناب ہو سکے پٹھے دے مر جاؤ اسے حال تے کوئی گڈی دے پیچھے مر جائے تے کوئی جناب جی فیکٹری دے پیچھے مر جائے تو یہ جی بیٹھے زندگی دا نہ ہے پر پھٹے منہ ہو جی زندگی دا زندگی دا مل ادو ہی پہ جدو ایس زندگی نو دے نام دبا درمان جا لیا بندے وجہ فرمان تین دریا ملک شام دڑائی پی ہوں کتاب سامنے شرور سدور فیحل موتابل کبور امام جلال سیوسی رحمت اللہ جن وارہ جاگ دیا نبی سونے زیارت کی وہ پہ لکھتے ہیں حدیث دی کتاب سامنے پیئے پی ہے قربان جاوا تین براہ نے جنگ نے پہ کے شام نے بھرا گرفتار ہو گئے شاہ اپنے ملک دیا تین اپنا دین مطلب چڈ کرے گا آ کے نا اپنا دین اسلام میں ادی بادشاہی لکھ دیا گا میری دیا نے ون سویاں ان دیا کا واہ کر تین پتا مڑ دین ایمان خریدنے کافر کوڑ کو سچ تھوڑا ہوں بے دلیل تے نہیں ہوڑ ہے وہ مڑ ہربا ہے لالچ دولت دا یا عورت دا یا اردو منسب اچا افسر بنا دیا گا دی گل سمجھ آئی کہ نہیں اس گل سمجھتے تے سانک نہیں نہ ہونی آپ مڑ تجربے جو کیتے بیٹھے گل سمجھ گ نہیں تر چیز وکد عورت دولت منسب عہد اس گلو سان سمجھ نہیں ہونی چاہیے آپ تجربے کار کوئی نوی گل سانے سامنے آئی کئی روزانہ جو ویچنے سام تو پتا ہے نا <coughs> آدھ بیکالی کے بچ ہی کھڑا نالی بنا دے دین تے دی کوئی نوکری لوا دے میرے پتر دین تے ہے کوئی آتا گیس بھر دے دین تے رہے. کوئی دیتا سڑکی بنا دے دین تے دی مر قدر کی گل نہیں سانو ایدر اسلام کی حقیقت ہے ہوں جب سنے گا یہاں نوجوانوں کا پتا لگے گا ارش فرش بھی رل جانتے نبی دے دین کے حکم درابر دے بھی نہیں ہو سکتے باقی سارا دیکھتے پاس میں نوجوانوں نے جب لالچ سنیا اٹھا کے گیا محمد اے محمد پاک سنیا ساری فریاد سن بادشاہ کہ لگا لالچ تو بعد جن نہیں پھرتے ہو مڑ دوسری باری آنا آسری آ اونا دشمن کی خوف دی جانو مار دیا گا مارا کہ لگا تے کڑاہ گرم کرو تل دک برا ایک کڑا پے چرائے دن اگ داپو روزانہ پیش ہوں سن برا سامنے ہر کسی وکھاونا کڑاہ وھاونا دین دن نہیں تو دین تو پھر جا مگر کت جنا سونے جنو سونے بلایا ہے جا دیں لکھ چمڑی لت جاچ خانے بہو آشک بنے پی میں ہری پور ہزارے گیا تقریر سے اتے ایک ناچان لگا میرے تو پہلا آؤ جنت طواف کر میرا میرے دل میں تو تقریر سی ہوں میں اندی دہڑی منی جی ٹھو کی پوچھل ہوں آلیا انگریز بڑے جان بلا میں دوگے پائی پائی نہیں دل چرور وستے نہ پیر میرے لیے شاہ ہوگیا شک بل سکھالیو پتنگ سنی, کہن لگے جو آئی کر لین نہیں چڑ سکتے بادشاہ نے ایک دن ایک برا نڑاہتا دے دن ਦੂਜੇ ਨੂੰ دتا تیجا سب تو چھوٹا سی مچھا فٹ دیا سن پہ وال نکلتے سن پے داڑی شریف دو جوان بڑا شہزادہ سونا روپ جوانی ਦਾ چڑیا وزیر, بے کھڑے وزیر نے میری ایک دھی بڑی سونی ہے زمانے دے اندر حسن اندر بے مثال ہے میں نو لے جانا اے عربی نوجوان ہے اے آپ عورت نیک کیا اپنا دین چڈ دے گا مگر اس جلے نو نت کوئی نہیں, اے او عورت اے او عربی نہیں جات دی چھوڑے وہ اربی ہے جڑا عربی پاک نے بکیا کھڑا ہے آج. قربان جاوا حسی حسیو سب میں کٹی नौ जवान जदों डर सुनिया सौ सुनिया बहत सुनी कह लगे जो आंता ही कर लै अपना दीन नहीं छाह ने एक दिन एक भी कढ़ा पा दता दुए दिन दूजे ना दिता तीजा सब तो छोटा सी मुछा फुटदिया सड़ पैया وال نکلتے سن پیداڑی شریف دے نوجوان بڑا شہزادہ سونا روپ جوانی دا جڑیا وزیر بے وزیر نے ویخیا ترسا گیا کہن لگا بادشاہ نو میرے سپرد کر دے میری ایک دھی بڑی سونی ہے زمانے دے اندر حسن دے اندر بے مثال ہے میں نو لے جانا اے عربی نوجوان ہے یہ عورت نو دیکھ کے اپنا دین چھڈ دے گا مگر اسلے نو پتا کوئی نہیں اے او اے او عربی نہیں جڑا عورت دین اے او عربی اربی جڑا عربی پاک نے بہت قربان جا ہو سیو سب کٹیسی of the night. बाद गिर कटाण वाला जवान सी वजीर लैके टुट गया चाली दिन की मोहलत मंग ली एक कमरा देता दे कला कमरा है नौजवान भी बेच हसी लड़की बचे नौजवान की रात سجد گزر جی دن روزیا گزر جا چالی دن گزر گئے نوجوان نے لڑکی ویکھی چ نہیں جن پتہ سی رب نگاہ کیوں دلی بنایا تاری بائی مانو نا وی ہزار لا کے اک دل کی پلیتی نو گارج کنجر ٹی وی اولاد جیوی گھر چیوی نہیں تو بول اما لیڈی ابا اولاد ساری ٹیڈی ساڈے بزرگ بات پھر چڑے ناکٹر مل سا اتنے نہ بیٹھے جو تھا کیوں لیڈی دی جگہ لیڈیاں کی جگہ حضرت صاحب ساڈے فرما لگے بے شرم, شرم ہے شرم کر مسلمان عورت مستورات ہوں کہ لےڈیا ہوں لےڈیازوں شرم کر سڈیا عورتوں کو اگریزوں کی لیڈیاں لیڈیاں پیاڈیا لےڈیاں لےڈیا لےڈی چ آخو موڑ بڑھی آخ بلے بلے وہ پسند بلا جی جیبی آبا جناب نا بس سے چڑھن لگا کنڈکٹر بابا جی پیچھا ہو لیڈیز لہڈیز چڑھن دو آپ دفے کرا بیڑا دینا लेख बुढ़ी आकड़ जा लेडा चाख मुडा आकड़ जा लेना रह बेली या, मेरी तो भाई हाल क्यों जो बंदे के पुत्रां काम ही करे यार ईमान मैं गल कर लगा तो वजह करना ईमान दसो साढ़े नबी पाक रंगा कोई है तो नहीं है सच्ची बोलिया یار میں سمجھ نہیں نقل حضور ہزور نہیں انگریزاں اگریزا کیوں یا ہزور چمی حضور اچ کمی نہیں حضور نو ہر لحاظ کیوں نہیں کرنا کیا آلہ ہر کم آلہ نہیں اچھا میں گل کر لگا خدا دے کافر اگریز میں جن رب کے کاغذات پاس نے کہ نبی پاک جا فیل نقل مارے او پاس ہے کہ فیل مڑا پا فیل ہو پائے نقل کھڑا فیل جلیا جی مار دے سونے مولا حسین سات جی اس بہ کے اینے ایجمے دے اندر مولا علی سان پرچا ڈلیا سی میرا ذکر کرے اج ہوں پیا کہ نہیں ہوں سونے علی دا نام آ دل باغ بہار ہو جاتا ہے زبان تے نکل پہ بے سبحان اللہ خدا قسم کر کے نہیں گے جی ذکر ہے نا تو رب فکیر مصطفیٰ دے پیچھے زندگی گال چھوڑی آیا ہزور کے پیچھے زندگی بار چھوڑی پر باندھ جاوا چل کے فرمان نو جوان رات نزر جانا رات رہندا دن روزے رہندا دن روزے رہ وزیر آیا چالی دن لگ دھی پوچھتا نہیں جی تی آخری پا اس نوجوان نے اپنے دو ہیلے رنگ کڑاہرے دیکھے یہ غم دل سے سوارے ذہن سے سوارے اب تو سان کسی ہو رکھ لے تاکہ ذہن دا, دا خیال بدل جائے پر گم مستفا تیرا شکریہ مرنا جینا سکھا دیا انو کی انو دا غم نہیں ہزور دے لکھا ویر بھی قربان ہو جان مگر آشک نو دا غم نہیں رہتا آشک ہمیشہ سونے مدنی کا کم ہے قربان فرما وزیر نے دوجے شہر منتقل کر دیا من چالی دن دی بادشاہ تو محلت منگ لی رات اوی گزر جائے تین سرو در جائے فکیر ویخ دئی نوجوان سولہ شہلا د رب دا خوف دل سوار ہویا ہے گل روہ دی کردار دی خدا دیا بندیا جن سی روح جی صاف کیتی سی ایسی عزت خیر ہے مگر نگاہ نہیں پیا پاؤ گا سڈے سکل والے مندے اے جسم والے بیلی نے اے جناب ترتی دے یا کھڑا ہے جناب او آخیا بھی خنزیر مڑ گئے رکھ کتوں رو شرم ہیا کتوں رو غیر بھی اپنی دھی جہ سمجھے نا اس کی اپنی دھی بھی عزت نہیں بچا سکتی میرے نبی سے سرکار فرمایا اپنے والدین نال تو نیک سلوک کر تیری اولاد تیرے نال نیک سلوک کرے گی فرمایا تو تکا کی خیال رکھ رب تیری عزت کا خیال رکھے گا جڑا غیر یاد رکھنا جڑا ایک واری نگاہ بھرے سمجھے دو بارہ بھری بھی آلو. غیرت ہوئے غیرتمند جڑا اگلے کی عزت کا خیال رکھے کیونکہ یہ زمانہ ہے صداع باز سدائے باغ جی میں جہاڑ کھلو کہ بولو تے گونج واپس کرنے پی نا اس زمانے میں جو کرے گا جو کسی ن انتظار کری کدی وجنی ضرور ہوئی میری گل یاد رکھنا متو آخ رب سونے کا نظام بدلے دن کا بڑا شخص ہے میں اگلے دن حدیش پڑھتے کتاباں پڑھ رہا سا لکھا سی بچے نہیں بچے جڑے ماسو یہ جہے ایک دوجے نٹ لیں ماسوم بچے کیا مت نو بھی ایک دوجے کو بدلا دتا جائے گا باقی حدیث حدیش جہری بکری سنگا والی بے سنگی ناریا سی نا کیا مت نو اللہ اونو دے گا سنگ آخ گا اینے جیسے ماریا مار تو کی سمجھنا وہ ذات عدل و انصاف کی حداں ہو گئی اتے انتہا ہو گئی اس ذات کے انصاف قربان جانا نوجوان بولت نہیں گئے بولو چل نوجوان لڑکی کہ وہ گئے ساڈے ول تک ہی نہیں سڈیا بھی وہ دلوا دے نوجوان اخدے ایلہا ایلہا محمد و اللہ لڑکی مسلمان ہو گئی خدا دیا بندے آ جا اسلام پھیلے تو مسلمان ہوئے بیٹھے اصل مدنی سونے دی اندر جڑا لایا سی اج ہندوستان دی دی کلمہ نصیب ہویا جاما اے کلمہ یہ کلما نہیں کردار اپنا صاف کرتے سن کافر پھر دا عمل کردار ویگ کے انہ دے اخلاق وی کے انہوں آدت سونی ویخ کے مسلمان دے سن اب وی بھی والیاں سکھ دے سن آ, امام بخاری کوئی جماندرو عربی نہیں جماندرو فارسی سی بخارے دے والا سی پر کتاب بخاری عربی اربی لکھ گیا ہے کیوں مدنی سونے دے مدنی سونے دے تین والے گلام نے اپنا کردار وھایا ہے امام بخاری مسلمانوں دے گھر جو مڑ آیا ہے نبی بھاگ سونے سرکار دین اپنایا ہے پھر اربی سیکھیے جنوں پوچھو انگلش کیوں پڑھنا ہے کہ آ نو مسلمان جو کرنا پایا جائے پوچھو میں میں جنوب ایک کہ آپ سنا ہے انگلش سلمان کے خلاف میں نے الحمدللہ الحمد للہ مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کریں گے میں کیا جی اچھا میں پاکستانا اتنے مینو بولن نہیں دے دو مینو تلے گا تیرا اتنے بیٹھا کو میرے جیسے سامنے میں تبدیل کرا گا میں کیا جی یہ دسو ایمان पक्की गल दस मैं सची जी दिल अंग्रेज का जो वेखण अज के ते मुसलमान साफर पकड़े ज मुसलमान होबास नंगे सौदे दोवे खुले एन आदि ने पेंट इशारे اسلام تے لباس دن کمیس ساڑا بے لگے لمکیا دونیں سطر چھپے رہان دے لباس کتنے آیا تھوڑا جلیا چورا یوسف پڑھ کے ویخ تین کمیس کا ذکر نظر آئے نبی پاک سلوار خریدی بنی چادر ہے خریدی بھی ہے ہزور سلوار تے پسند بھی کی حضرت ابو فرماندے نے میں کٹھے گیا مدینے دے بازار نبی پاک سرکار سلوار خریدی ہے حضور سرکار ہے فرمایا بڑا شرم و حیا والا لباس گل سمجھنا بلکہ میں حدیث پڑھیے مستفا کریم نے فرمایا سلوار دے اتے کمیس نبیا کا لباس کہ आगा। आगा। बोलो साबिया हम ओना सोचा बी ए मु शर्म वाले रहा दामन एक ते आई दा सारा चा शर्त जुन दिता है। मैं सोचा एक बहु नोच बैठा मैं, मैं यार मैं ये दस बी ए दामन बिच तुन आया कोई हिकमत दस ना मैंने सुर लगने چڑو چلو میں لاہور جا کے بہن چکر سا بھی یہ مقصد ہوا بھی دونیں کھاتے کھلے رہرمیا جنا کا نکلا رہے اما دے اگے بیٹھے تو تی نگا چھوٹے جا تو سا دامن جا جی यह अगर अड़ जावना असं बह जाना अगे गोडिया फारे मां प्यो सकना शर्म कर कपड़ा थले सुट पाओ कपड़ा बना के पाओ हूं तो, तो कपड़ा ही कोई बनावे की मिट्टी सुहा <laughs> जे काफिर वेख सा शकल अले आखे इन जी पहलो मेरी جی ویخ سوا بھی کھانے بڑی بار نہ شرمایا نہ سانو شرمایا مرک والی شاید ایسا مسلمان ہو کے تین باہر ڈالتا سکا وہ مسلمان ہوئی کھڑی سی کڑی کھڑی سی سا پاک بندہ آئے آئے آئے غیر نو जदों बच्ची मुसलमान हो गई नौजवान कहू कह लगी हूं ठहर जा घोड़ा मैं लै आनी सवारी मैं ली हुर चलने गौर समझी लड़की गई घोड़ा लै आ नौजवान सवार हो लड़की सवार हो गई रातों रात तुर पे जंगल सवारी जा रही है पिछो घोड़ टाप की आवाज आई है नौजवान घबरा गया है समझ लगता है लग दुश्मन अपन पैने पिछो आवाज आई फिरा वबरावीना जिन्हू कढ़ा जाता देखा उोता कढ़ाव आया है असा जन्नत तुर गए सामू रब आख्या जावो अपने फिरा नि पढ़ावो नब ने फरिश्ते भेजे نہ دربار نے شام دنیا جا کے فیل <سؤال> لینی ہے شہران نے شہر لکھے نے ہری دنیا نو دس کے گئے جی زندگی پا سا نے پ जब तक रूह की सलाह ना हो रूहानी सलाह तो बगैर जिसमें कद नहीं मिल सकती अमन चेर नहीं हो सकता हम हर गोलाशन नजर आएगा बाडी गार्ड आने मैं आख्या चलो हर बंद कलाशन को फला बाडीगार्ड बाल दो जे अमन हो जाए तो फिर आख्या क्यों اندرو رو پلی <laughs> <laughs> میں ہر کلاشن کو پھڑا باڈی, باڈی سیدھا ہویا ہوا فلا گا آخر کا کڈو جو کچھ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <mim> بھی باڈی گارڈ جا پہ من سو میں آلو اس امت مستفا بجائے خدا دا ڈر دو من قسم خدا دی جدو خدا دا ڈر آ جاوے نا کوف دی لوڑے نا نہ راشن کو لوڈ نہ کسی باڈی گارڈ جی ہر بندہ خود نبی پاک سرکار دی امت دا محافظ بن ہے خود محافظ بن غیر دی اپنی سمجھ دا ہے مال غیر دا اپنے مالی حفاظت کردے غیر حفاظت کرنا آخری گال کر کے چوہ والے بندے دی پیا گل کرنا خاجا نقش بند بہادی نقشبی شاہے نقش بندر دی بند اللہ تعالی نقشبندی سلسلہ جلیا ہے نا وہ شاہے نقش بند اپنے مریدا جی، نو کہنا پیسی ایک مرید آخر کراگا ضرور آپ نے فرمایا جیڑی گل آکھا کرنی پیسی آخیا چلو حضور مر حقوق حقوق ہو جائے دے. حقوق دے خلاف نہ کرایا جے کیونکہ حقوق کرافی ملتی ہے بندے ہک جنا چار بندہ معاف کراف ہی نہیں ہوفا ہی نہیں ہوتی پر میں جانے پر لا ضرور جانا میں لے چلو تر تجو کری ہایا چاہے نقش بند لا ل سفر کر کردا کردیا رات شام آ گئی ایک پنڈ شام پہ گئی شاہے نقشب سرکار نے رات دے لائے اپنے اسے مریت فلانے گھر جا فلانی نو کرج سونا پیائی ان چک لایا اس آخیا مر تھا چنگا پیر ہو رہا کرا دیں آ سا بھی حکومت والی خلاف ورزی نہ کرایا بڑا خراب ہے خیر ہون جو آخر میں گھر ویلا اسی طرح جراب نوکر سونا پیا لے کے حضرت ہوا دی خدمت تک دس پیش کر دیر ہوئی نا چور گئے چور کوئی نہ سو مالک مکان آ گیا شاہے نقش نے فرمایا بے لیا یہ سونا فڑتے ان دیکھیا انہیں آخیا حضور تو چکایا کیوں سی فرمایا رات آنے سن چور आप बने स हमसाए मैं आखिया मुझ बन गया हमसाय छुके नोर पा जाए हमसाय थोप के फिर मैं आपा रब सो इलम दिता सी चोर राति आना है इस वास्ते चुकाया माल बच जाए हम माल ने कहा गया सपुरद कर اور خدا دے بندے آ جا روحانی سلا اپنی کیتی تے غیر دے مال کی ہودائ کرتے ہیں نہیں تے تو یہ مڑ گل ضرور ہے نا <coughs> بھئی اس لیے میں پڑھتا ہوں اسکول میں دن رات شاید سے اتر جائے تیری جیب میں میرا ترقی ویسی میں دعا کرو اللہ سان ندی پاگ دکھ کے اپنی روحانی اسلح دینے کبر حشر فکر سانو اللہ حضور دی سنت دے تابدار بنو औलाद नर च रखो गैर तो बचाव धी बहन की हिफाजत कर इनू बहर ना जाम दू घर बिठा बजुर्ग फरमाते सड़क दे गोशत रखाओ कु मुड़ मूह मार दौ गोश बचावना चाहता मुड़े घर रख अचक मुड़ भी हजार का फ्रिज लै आना مارنے میری گل سمجھا کہ نہیں دعا کرتا فرمایا بولو نا میں دعا گو ہوں میرے ہاتھ اندر دعا کر نبی پاک دے صدقے سونے دا سچا تابے دار اور دنیا دو حضور دا کلمہ پڑھ پڑد لے جاوے. آخر ان الحمدللہ. دے کے تجھے تاں کر کے جڑا فوج لگا ہی نا ملا جی دین جہ لے بولنا تو سی گل نہیں کرنا چی جگے تو بولیں گے نا رائر اتے پہنچا خراسی نہ جائیے وے تے گل کرنگے گے گل کر اچھا کٹاؤ میں مراد ادھر پہنچا تو ہوں دی فکر ایٹم تو انگریزی کیوں کرتے ایٹم کیوں بنایا جائے ملک نہیں مار دے کیوں نہیں ایٹم نہیں بچا بندہ جیتا ہے اکل لیتا ہے جن چمڑ ویخنے ہونے پجاروں لگے تر گا نا بہت جن اکل والے ویخنے ہونے قدم خدا بھی کر کے جگیاں سن مرد जन्नत दिया हो रहा है कश्मिया ध्यान कोई तमीज नहीं कोई मां का पता नहीं कोई हलाल का पता नहीं कोई खुदा का पता नहीं कोई इंसानियत की तमीज नहीं डंगर लगे फिर देने नाम बरात सप्पू खोती कंड हाथ रखो भी लत्त मार दू बाली एडी तरक्की लत्त भी नहीं मार दूसरा इंसान मुसलमान दिधी भैन कदी लभदी नहीं सी जिमें जन्नत दिहर नहीं लभदी जन्नत मुसलमान آج سارا ٹبر دا ٹبر اپنی بہن کاشان دل میری بہن کا نشان بہت یہ اگے چلا گا الحمد سارا کچھ سمجھاو گا حالت شروع نیم تک پیا ڈٹکے بول سبحال تھکے سے نہیں بیٹھے سوال پہن کوئی نہ تجربہ کیتی پھر نوا کیتا کیا اس قوم نسل والا کوئی نہیں سنن والا ہے سنن والا کوئی نہیں تا قلم اقبال فرمانا مایوس نہ ہو رہے مایوس نہوش سہل نہیں رہی اگے چل عر... رب العالمین میرے میرے بچوں روزگری فکر کھڈنے بڑا آخیا گیا ہی؟